الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عزه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 فلیبولی ولی امین ولی ابین اللہ وقاص اللّہ صلی الله عليه وسلم ویزا صفص علّہ وَإِذَا طفس عن بلّہ معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں میں نے آپ کے سامنے خطب مصنوعہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکام و مسائل کے درمیان میں بیان کیا ہے اس آیت سے پہلے تین آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے روزے کے مسائل اور روزے کے احکام کو بیان کیا ہے اس آیت کے بعد ایک بڑی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے روزے کے مسائل اور احکام بیان کیے ہیں اور یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کو ان آیتوں کے بیچ میں اللہ نے بیان کیا ہے اور رایت کریمہ دعا سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ادس کے عبادی انّی فنِ قریب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں اللہ تعالیٰ پہ نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے ہم سب اللہ کے بندے ہیں نبی کے امتی ہیں ہم نبی کے بندے نہیں ہیں اللہ سب کا خالق ہے وہی سب کا مالک وہی سب کا رازق ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے غلام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں تو اللہ فرماتا علیہ کا اعزادی جب تج سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں میں بہت قریب ہوں وجیب دعمت اجاد عن دعا کرنے والے کی دعا کو اس کی پکار کو میں سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے فلستجی بولی لہذا لوگوں کو چاہیے کہ میری باتوں کو مانیں ولی امین بھی میرے اوپر ایمان لے آئیں شدون تاکہ ان کو صحیح راستہ مل جائے یا ہدایت پا جائیں یہ آیت کریمہ دعا سے متعلق ہے اور اس آیت کریمہ کو اللہ حرب العالمین نے رمضان کے احکام و مسائل کے درمیان میں بیان کیا کیا حکمت ہے کیا سبب ہے بہت بڑی اس کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں بڑی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے اللہ العالمین یہ ہمیں بتلانا چاہتا ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے روزے کی حالت میں ایک روزے دار کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے اسی لیے اللہ نے روزے کے درمیان میں سایت کریمہ کو بیان کیا یہ پیغام دینے کے لیے یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ تم روزے کی حالت میں کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرو یہ بڑی حکمت ہے جس کے تحت اللہ رب العالمین نے درمیان بھی کریمہ کو بیان کیا اور اللہ قرصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تین ایسے بندے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں ایک مظلوم کی دعا امام عادل کی دعا اور روزے دار کی دعا روزے دار کی دعا کو بھی اللہ حقوق قبول فرماتا اور بھی افراد ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا رد نہیں کرتا انہیں میں سے روزے دار بھی ہے روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہی حکمت ہے کہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو دعا کی آیت کو رمضان کے مسائل کے بیچ میں بیان کیا آج میرے خطبے کا موضوع یہی ہے کہ دعا دعا میرے بھائی بہت عظیم ترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تمہارے رب کا فرمان ہے تمہارے رب کا حکم اور اس کا قول ہے مجھے پکارو میں دعا قبول کرتا ہوں ان نل لذین استقبر ان جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں پہلو تہی اختیار کرتے ہیں سید خلون جہنم داخرین وہ جہنم میں زریل و خوار ہو کر کے داخل کر دیے جائیں گے یا داخل ہو جائیں گے اللہ نے پہلے کیا فرمایا ادعونی یا مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو بول فرماتا اللہ سب کا خالق ہے وہی سب کا معبود حقیقی ہے وہی سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے وہی سب کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے اللہ نے کہا مجھے پکاروں میں دینے والا ہوں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے پھر اللہ نے کیا فرمایا جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ دعا عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے زکوۃ عبادت ہے ایسے ہی دعا کرنا عبادت ہے ان لذینہ تک بیرون عبادت جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں جو مجھے نہیں پکارتے جو مجھے یاد نہیں کرتے جو مجھ سے نہیں مانگتے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے اراض کرتے تو دعا عبادت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ کی حدیث ہے صحیح حدیث سورن ترمیزی کی کہ کیا فرماتے ادعا العبادہ دعا عبادت کا نام ہے لہذا جیسے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے ایسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے بلکہ یہ شرک ہے نماز اللہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں روزہ اللہ کے لیے رکھتے زکات اللہ کے لیے دیتے حج اللہ کے لیے کرتے رقو سجدے اللہ کے لیے کرتے ہیں جیسے رقو اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہی یہ عبادت ہے اور اللہ بلالمی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ماخل صی اللہ علیہ ما اُردو اردو امون ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عباد کے لیے پیدا کیا میں ان سے روزی نہیں چاہتا نہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے کھانا کھلائیں اللہ ہی سب کے روزی کا ذمہ دار ہے اللہ روزی کا محتاج نہیں ہے کھانے کا محتاج نہیں تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالیٰ سب کو روزی دینے والا ہے لہذا اللہ ہر العالمین نے ہمیں اپنی عباد کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا دعا بھی عبادت ہے دعا بھی مانگی جائے اللہ ہر برعالمی سنان جائے اور بہت عظیم دعا, دعا بہت عظیم عمل ہے اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح روایت ہے کرم دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی معزز عمل نہیں ہے کیونکہ دعا میں انسان کی محتاجگی ہوتی ہے دعا میں انسان اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ کے رسور کے حدیث سے آ فرماتے ہیں کہ جو اللہ صلی اللہ اضافہ کی صحیح روایت کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ غصہ کرتا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا تکبر ہے یہ گویا کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی نواز بلّہ ضرورت نہیں ہے میں اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگوں اس لیے اللہ تعالیٰ اسے بندے سے ناراض ہوتا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تکبر کرنا حرام ہے یہ اللہ سے نہ مانگنا حرام ہے یہ جو اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے ہم سب محتاج ہیں اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے لہذا ہم مانگے اللہ رب العالمین سے مانگے اللہ دینے والا ہے وہی دنیا کا خالق ہے ساری کائنات کسی نے پیدا کیا لہذا ساری کائنات کے اندر پائے جانے والے ہر شخص اور ہر مخلوق کو دینے والا اللہ رب العالمین اسی بات کو اللہ رب العالمین صاحب کریمہ کے اندر بیان کیا وہادی قریب جب میرے بندے تج سے میرے بارے میں سوال کریں میں بہت قریب ہوں میں بہت قریب ہوں اللہ تعالی ہم سے بہت قریب ہے اللہ تعالی ہماری حرکتوں کو جانتا ہے اللہ تعالی تعالیٰ ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے ہمارے دل کے اندر جو خیالات ہوتے آتے ہیں اللہ تعالی اس کو جانتا ہے اندھیری رات میں کالی رات میں اور کالی پہاڑی پر کالی چوٹی چلتی ہے تو اللہ تعالی کو اس کا علم ہوتا ہے چوٹی کے چلنے کی آواز کو اللہ تعالی سنتا ہے اللہ رب بلامین ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے لہذا اللہ رب العالمین ہم سے بہت قریب ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے مانگنے کے لیے بہت لمبی آواز اونچی آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے قریب ہے اللہ رب العالمین ہماری ہر بات کو سنتا وہ ہم سے قریب بہت ہے لیکن اس کی ذات عرش پر جلوہ فروض ہے اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے اللہ کی ذات عرش پر جلوہ فروز وہ اپنے علم سے ہم سے قریب ہے لیکن اللہ کی ذات عرش پر جلوہ فروز ہے اللہ کے علم سے اس کی قدرت سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے لیکن اس کی ذات کہاں ہے اللہ کی ذات عرش پر ہے اللہ کے بارے میں اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے یہ میرے بھائی کفری عقیدہ ہے یہ کفر کا عقیدہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرما دیا رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروض اللہ عرش پر ہے لیکن اس کے علم سے اس کی قدرت سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے جیسے سورج ہوتا ہے سورج دنیا کے اندر ایک ہے اوپر ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی دنیا کے چپے چپے کے اندر پائی جاتی ہے ہر جگہ اس کی روشنی ہے لیکن سورج آسمان میں اوپر ہے ہر جگہ سورج نہیں ہے ایک ہی سورج ہے یہ مثال سمجھانے کے لیے اللہ بلامین کے تو اونچی مثال ہے یہ مثال ہم اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں ورنہ اللہ رب برامین کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اس کو مثالوں سے نہیں بیان کیا جا سکتا لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات عرشمان اور رشتوا اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہے لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں اسی لیے ہمارے نبی کیا معراج ہوئی اللہ رب العالمین نے آپ کو پر پاس بنایا اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہوتا تو معراج کا واقعہ ہی نہ پیش آتا اللہ کے قریب آپ ہوئے اللہ نے آپ کو نمازیں فرض کی اور سوغات عطا کیے اللہ رب العالمین نے آپ کا معراج کرایا اللہ حرب العالمی نے قرآن اوپر سے اتارا جب علامی علیہ السلام اوپر سے نیچے اترتے تھے اوپر سے پیغام لے کر کے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اربامن کے ذات عرض پر جلوہ فروز ہے اوپر ہے اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے ہم مانگتے ہیں ہماری آنکھیں اوپر اٹھتے ہمارے ہاتھ اوپر اٹھتے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اوپر ہر جگہ نہیں ہے لہٰذا عقیدہ اگر یہ کسی کا وہ توبہ کرے اس عقیدے سے اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ عقیدہ باطل عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے اللّہ تعالیٰ عرص پر جلو افروز ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک لوڑی لائی گئی آپ نے اسے پوچھا کہ میں کون ہوں کہاں اللہ کے رسول ہیں پہلے آپ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اوپر آسمانوں پر ہے آپ نے کہا اسے آزاد کر دیے مومن ہے مومن ہونے کے لیے ضروری اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے اگر کوئی یہ مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہماری بین فرمائی وہ مومن ہے اس لیے مومن کہا اس نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالی کی ذات اوپر ہے لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ہمارے ضروری ہے میرے بھائیو. انبیاء کا عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ام کرام کا عقیدہ سب کا عقیدہ تھا امام اللہ نے فرمایا اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن وہ یہ کہتا کہ مجھے نہیں معلوم عرش کہاں ہے اوپر ہے یا نیچے ہے تو ابھی مسلمان نہیں ہے کیونکہ عرش اوپر ہے اور سب سے بڑی مخلوق عرش ہے سب سے بڑی مخلوق عرش ہے اس عرش پر اللہ اربام کی ذات جلوہ فروض ہے اللہ کی ذات عرش پر بلند ہے اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے یہ اللہ ابراہین کی ذات وہاں پر ہے لیکن وہ اپنے علم سے سب سے قریب ہے سب کی باتوں کو سنتا سب کی دعاؤں کو سنتا سب کی حرکتوں کو دیکھتا سب کے چلنے پھرنوں کو دیکھتا ہے اللہ برہمین کسی کا محتاج نے ہر چیز برفا دے تو اللہ فرماتا عباد فری میں بہت قریب ہوں وجیب دعوت دائی میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا دعا کیا ہے دعا انسان کی ضرورت کا نام ہے دعا انسان کی ضرورت کا نام ہے انسان اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز چاہے کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے ہو ہر چیز کو انسان اللہ براہن سے مانگے اللہ ہی دینے والا بھی مصحب الاسباب ہے اللہ سے آپ رزق مانگیں گے اللہ تعالی آپ کے لیے رزق کا کوئی ذریعہ بنائے گا اللہ مسبب ال ہے اللہ آپ بیمار ہیں آپ اپنی بیماری کے شفا کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ براہن آپ کی بیماری کے شفا کے لیے کوئی ذریعہ بنائے گا دواؤں کو اللہ نے ذریعہ بنا ہے ڈاکٹروں کو اللہ نے ذریعہ بنا ہے کمپنیوں کو روزیہ حاصل کرنے کے لیے ذریعہ بنایا ہے تجارت ہے محنت ہے انسان کرتا ہے یہ روزی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے دینے والا اللہ رب العالمین ہے اللہ ہی کی ذات دینے والا لہذا کوئی بھی چیز انسان مانگے اللہ رب العالمین سنانے اللہ ہی دینے والا ہے فنی قریب میں بہت قریب ہوں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی اللہ رب اس کے اندر اشارہ کر دیا واضح طور پر اشارتن فرما دیا کہ مجھ سے مانگو میں سننے والا ہوں میں دینے والا جب انسان سو جب اللہ تعالیٰ کی دات سننے والی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے تک پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی پیر کا واسطہ لیں کسی نبی کا واسطہ لیں کسی بزرگ کا واسطہ لیں اور کسی امام کا واسطہ لیں تب اللہ تعالیٰ سے مانگے میرے بھائی حرام ہے ایسا کرنا اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بغیر واسطے کے پیدا کیا اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا اللہ سب کا خالق اور مالک لہذا اللہ ہر کسی کو دینے کے لیے کسی کے واسطے کی اللہ رب العامن اس کا سننے کے لیے کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے لہذا کسی واسطے سے مانگنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر دین انسان واسطے سے سیکھتا ہے اسی اللہ رب العمی دین کے مسائل بھی بیان کیا کہ جب لوگ تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے یہ اللہ رب العالمی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے اندر بیان فرمایا اس مسئلے کو کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سنتے ہیں آپ کہہ دو کہ حیض گندگی حض کی حالت میں بیوی کے پاس جانا جائز نہیں ہے لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ چاند کیا ہے یہ لوگوں کے حج اور وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگ آپ سے فرا چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ ان کے بارے میں فرما دیجئے کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین کو نبی کے ذریعے سے محتا فرمایا دین ہمیں اللہ کے رسول کے واسطے سے ملا اللہ نے آپ پر دین کو نادر فرمایا لہذا دین ہم قرآن سے سیکھیں گے اور حدیثوں سے سیکھیں گے لیکن مانگنے کی بات اللہ تعالیٰ سے انسان ڈائریکٹ مانگے گا اسی لیے اللہ اربر نے نہیں فرمایا یہاں پر کہ آپ کہہ دو میں بہت قریب ہوں اللہ نے اس کو بھی یہاں پر حذف کر دیا اور ختم کر دیا یہ کہا کہ فنی قریب میں بہت قریب ہوں اور جو قریب ہوتا ہے اس کے لیے واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی واسطہ انسان کہاں لیتا ہے جو دور ہوتا ہے وہاں انسان واسطہ لیتا ہے آپ کو اپنے گھر میں کوئی کام کرنا ہے آپ کسی سے واسطہ نہیں لیں گے واسطہ کس سے لیتے ہیں جس سے آپ کی معرفت نہ ہو تب آپ واسطہ لیتے ہیں فلاں آدمی سے فون کرواتے ہیں کہ بھائی آپ میرا یہ معاملہ ہے کوئی وزیر ہے کوئی بڑا آدمی ہے آپ اس سے واسطہ لیتے ہیں کہ آپ انہیں فون کر کے بتا دو میں فلاں مشکل میں ہوں فلاں پریشانی میں ہوں میری چیز کو وہ دور کر دیں یا میری مدد کر دیں لیکن اگر آپ کا اپنے والد سے کوئی کام ہے آپ کے اپنے بھائی سے کوئی کام ہے تو آپ ڈائریکٹ فون کرتے ہیں آپ ان کے ڈائرٹ کہتے ہیں آپ کسی سے واسطہ نہیں لیتے اللہ رب العالمین ہم سے بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ڈائٹ انسان اللہ رب العالمین سے مانگے اللہ رب العالمین نے ہفتے عبداللہ بن عباس کو کیا فرمایا وہ اَسا الطف علی اللہ وہ اجسا الطف بلّہ جب تم مانگو اللہ تعالی سے مانگو اور جب مدد طلب کرو اللہ تعالی سے مدد طلب کرو لہذا انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ کے علاوہ کسی اور سے انسان نہ مانگے اللہ کے علاوہ اگر انسان کسی اور سے مانگتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اگر واسطہ لیتا ہے تو یہ بھی حرام ہے انسان کے اندر اور اس کے لیے شرک میں پلنے کا ذریعہ اور سبب ہے اگر کوئی انسان کسی سے واسطے سے لے کر کے مانگتا ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ نبی کے تفیل میں نبی کے صدقے میں فلاں پیر کے طفیل اور صدقے میں فلاں امام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے حرام ہے ایسا مانگنا میرے بھائیوں اللہ ہم نے گویا کہ اللہ رب العالمین کو کسی بزرگ سے بھی اسے کم درجہ دے دیا بزرگ ہمارے بات کو بلا واسطے کے سن لیتا ہے اور اللہ رب العالمین بغیر واسطے کے نہیں سن سکتا نا بلا مرزالی ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ جب تک ہم واسطہ نہیں لیں گے اللہ ہماری بات کو نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اللہ نے ابلیس کی بھی سنا اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا ابلیس نے کہا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اللہ نے کہا تجھے میں نے مہلت دے دیا مکہ کے مشرقین جب پریشانی میں آتے تھے اپنے سارے معبودان کو بھول جاتے تھے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا تھا اللہ سب کا رب العالمین ہے اللہ صرف مسلمانوں کا رب رہی ہے اللہ پوری کائنات کا رب ہے اللہ تعالی سب کی سنتا ہے اللہ سب کا رب ہے سب کی ضرورتوں کا پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو سب کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اللہ سب کو دیتا ہے اللہ مظلوم کی دعا کو سنتا ہے اللہ کے سلو کے حدیث ہے کہ مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے مظلوم چاہے مسلمان ہو چاہے مظلوم کافر ہو سب کی دعا کو اللہ ربامن سنتا ہے اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے سب کا رب ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے یہ کافر کس کا واسطہ لیتا ہے یہ غیر مسلم کس کا واسطہ لیتا ہے کسی سے بھی مانگے وہ لیکن دینے والا اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ اولاد دینے والا بارش برسانے والا اللہ رب العالمین ہے اگرچہ انسان کسی کا واسطہ لے لے ہمارے ہاں شادیاں ہوتی دس سال پانچ سال گزر گئے کسی کو بچہ نہیں ہوا انسان قبروں پر جاتا مزاروں پہ جاتا ہے جا کر کے پیر و فقیر کے ساتھ سے مانگتا ہے وہاں جا کر کے نذرانے پیش کرتا ہے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کو پیر صاحب نے دیا فلاں صاحب نے دیا دینے والا اللہ رب العالمین عالمین ہے میرے بھائیوں جیسے غیر مسلم کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے دیا فلاں دیوی نے دیا ویسی آج کا مسلمان کہتا میں فلاں مزار پر گیا مجھے چیز ملی فلاں پیر صاحب نے دیا فلاں امام صاحب نے دیا فلاں بزرگ نے دیا میرے بھائی سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کہ یہ. یہ تو شرک مکہ کے مشرقین بھی نہیں کیا کرتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ہی سب کا رازیق ہے وہی وہ سب کا خالق اور مالک ہے وہی وہ سب کو اولاد دینے والا مکہ کے مشرقین کا بھی عقیدہ تھا پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے سب کو بھول جائے کرتے تھے قرآن میں اللہ نے بہت ساری آدتوں کے درمیان فرمایا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو سب کو بھول کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے نبی کے پاس ایک تصریف لائے انہوں نے اسلام قبول کیا ہمارے نبی نے پوچھا تم کتنے لوگوں کو پکارتے ہو کہا سات خداوں کو پکارتا ہوں سات لوگوں کو جن میں سے چھ زمین پر ہے ایک اوپر ہے ہمارے نبی نے پوچھا جب تم پریشانی میں آتے ہو تب کس کو پکارتے ہو کہ زمین کے سارے خداوں کو پکارتا ہوں اللہ نے کہا تمہارے نبی نے فرمایا اسی رب کو پکارو جو تمہیں پریشانیوں میں کام آتا ہے تمہارے ہر موقع پر کام آئے گا سب کو چھوڑ دو سب کو اللہ نے پیدا کیا اللہ ربلامین کو پکارو وہی دینے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں وہ بھی واسطہ لیا کرتے تھے ہا ارائے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں یہ ہمارے واسطہ ہیں گنہار اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے لہذا ہم بزرگوں کا, اور اور کا, کا واسطہ لیتے ہیں کہتے اللہ کی کرتے, وہ اللہ، وہ حج بھی کیا کرتے تھے مکہ کے مشرقین عمرہ بھی کرتے تھے قربانی بھی کرتے تباہ بھی کرتے تھے؟ پڑھو قرآن کی آیتوں کو پڑھو اللہ کے سرخ حدیثوں کو وہ کیا کرتے تھے ساری چیزوں کو لیکن جب مانگنا ہوتا تھا تو وہ نبیوں کا واسطہ لیتے تھے اے اللہ تعالیٰ نبی ابراہیم کے واسطے سے ہمیں دے دے اسماعیل کے واسطے سے ہمیں دے دے موسا اور عیسیٰ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دے, دے ایسا کہا کرتے تھے وہ لوگ مکہ کے مشکل اللہ نے ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لہٰذا میرے بھائیوں واسطہ لینا حرام ہے یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے عملہ کیا اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ ہی دینے والا اور کوئی دینے والا نہیں کوئی ذرا نہیں پیدا کر سکتا کوئی مکھی کو نہیں پیدا کر سکتا کوئی انسان کسی کو مکی نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اللہ اور براہم سے مانگنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لوگوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے گناہ رکھا کر رکھا ہے اللہ کی رحمت سے مائع سنا ہو مجھے پکاروں میں تمہاری توما کو قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ کو یاد کی یہی قرآن کا پیغام ہے یہی رمضان کا پیغام ہے اس آیت کا پیغام ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ ادھر سال ہے قریب میں بہت قریب جب قریب ہے تو واسطے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ڈائک ہماری باتوں کو سنتا ہے بلا واسطے کے ہماری باتوں کو سنتا ہے سب کی آوازوں کو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے فلستی جی بولی ان کو چاہیے کہ ہمارے میری باتوں کو مان لیں بولیوں ہمارے اوپر ایمان لے آئیں لا اللہ مرشدون تاکہ ان کو صحیح راستہ مل جائے صحیح راستہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی اللہ تعالیٰ دینے والا ہم سب اللہ تعالی کے محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اگر نہیں مانگیں گے اس کے اندر طبر اور غرور ہے گویا کہ اللہ رب العامن کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں اس لیے حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اب الامین اسے ناراض ہوتا ہے یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے چودہ رمضان گزر گیا چند دن اور باقی ہیں گزر جائے گا مہینہ میرے بھائیوں لیکن جو آپ دعا کریں گے جو عبادات کریں گے وہ ساری دعائیں آپ کی باقی رہیں گی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا روزے دار کے اللہ دعا قبول فرماتا ہے اور لیکن شرط یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ سے مانگے شرط یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے دوری اختیار کرے اگر وہ حرام کماتا ہے حرام کھاتا ہے حرام سے پرورش کی ہوتی ہے تو ایسے انسان کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. اللہ کے سن نے فرمایا ہے ایک آدمی سفر کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا کیوں اس لیے کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اس آدمی کی حرام مال سے پرورش ہوئی ہے لہٰذا اس کی اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول کریں دعا کی قبولیت کے لیے بڑا سبب ہے بڑی شرطوں میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے ایک انسان حلال کمائے حلال کھائے اپنے بچوں کی حلال روزی سے تربیت کرے خود انسان حلال کھائے حرام چیزوں سے دوری اختیار کرے حرام مال سے تربیت ہونے والا انسان اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے اس لیے ضروری ہے انسان کے لیے کہ انسان حرام چیز کو چھوڑ دے میرے بھائیو اگر وہ حرام کمائے گا اللہ تعالی اس کی دعا قبول نہیں کرے کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں آج ہم حرام مال کھاتے ہیں حرام کماتے ہیں رشوت کھاتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں خیانت کرتے ہیں ڈکیتی کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں اور نجائز طریقے سے مال کماتے ہیں چاہتے کہ ہمارے پاس مال ہو جائے بس اور کچھ نہیں انسان کو چاہے صرف مال چاہیے اس لیے ہماری پرورش حرام مال کے ذریعے سے ہوتی ہے ہمارے اولاد کیوں بھی کرتی ہے ہمارے بچے کیوں بھی کرتے ہیں اس کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں انہیں میں سے ایک سبب بھی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حرام مال سے پرورش کرتے ہیں ہم خود حرام کھاتے ہیں بچوں کو حرام کھلاتے ہیں بچہ ہماری بات نہیں سنتا بچہ دیندار نہیں بنتا یہی طریقے سے بچہ نا فرمان بن جاتا ہے اس لیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں کی جاتی حرام مال یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری دعا کے قبول کے لیے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے انسان کو حرام مال سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے حلال کام انسان کا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکی دہ چیزوں قبول کرتا ان اللہ تو اللہ اللہ پاک ہے پاکی چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے لیے اگر حرام مال کا صدقہ ہوگا حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اور حرام مال سے اگر ہماری پرورش ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا یہ ساری رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہم معجواب چھوڑتے ہیں حرام چیزوں کے انتخاب کرتے ہیں فرائض چھوڑتے ہیں نماز نہیں پڑھتے انسان جھوٹ بولتا گناہ کرتا بڑے بڑے گناہوں کے انتخاب کرتا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی دعا کو قبر فنائے فل یہ جی بولی ان کو چاہیے کہ میری باتوں کو مان لے ہم نہیں مانتے اللہ تعالی کی باتوں کو ہم اللہ کی باتوں کو انکار کرتے رمضان کا مہینہ آ گیا نماز پڑھ لیا دس دن پندرہ دن تاجد بھی پڑھ لیا کام اللہ بھی دراوی بھی سب پڑھ لیا قرآن کی بھی تلاوت کر لی عید کی نماز پڑھ لیا چھوڑ دیا نمازوں کو کیا نماز ہی رمضان کی اللہ نے فرض کیا ہے نماز تو ہمیشہ کے لیے فرض ہے اللہ کا کتنا بڑا فرض ہے جس کو آج ہم نہیں پڑھتے نہیں کرتے ہیں اللہ کی واجب چیزوں کو فر چیزوں کو چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کہاں قبول کرے گا اس لیے میرے بھائیوں اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہونے کی ضرورت ہے اللہ کی ساری باتوں کو ماننے کی ضرورت ہے یہ یہودیوں کی روش اہل کتاب کی روش تھی کہ اللہ کی کچھ باتوں کو مانتے تھے کچھ باتوں کو انکار کر دیا کرتے تھے اس لیے رمضان کا مہینہ کثرت سے دعا کریں۔ پورے رمضان دعا کرے رات کے اندر دعا کرے تنہائی میں دعا کرے آخری شبِ قدر آ رہا اس کے اندر دعا کرے راتوں کے اندر نماز کے اندر سجدے کے اندر تاجد کے اندر آخری پہر کے اندر پورے رمضان پورے دن میں دعا کریں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ دعا, دعا کے اللہ حبرامین ہماری باتوں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ دعا ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ ہماری دعاؤں کے تاثیر پیدا کرے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے بے روزگار اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہے اللّہ تعالیٰ کو اولاد عطا فرما جو صحیح راستے سے بھٹک ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ عطا فرما اللہ تعالیٰ جو جو جو جو دعائیں جو, دعا جو نیکیاں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو معاف کرنے والا اللہ تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے اللہ تعالی تو مسلمانوں کی حالات کو بدل دے اللہ تو مسلمانوں کی عزت و سربرندی طا فرما اللہ ان کو کمزوری سے نکال کر کے قوت و طاقت تا فرما اللہ تعالیٰ ان کے حفاظ فرما وہ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کے حفاظ فرما اللہ تعالیٰ عمل کو توحید اور سنت پر قائم رکھ اپ نبی کی سنت پر قائم رکھ رب العالمین اور ہماری وفات بھائی زبان سے کلم توحید جاری ہو اللہ تعالیٰ ہمیں وفات کے بعد قبر کتاب سے اللہ تعالیٰ تو محفوظ رہے أو القيامة كذب النبي صلى الله عليه وسلم كذب فاقت نسي وفرمع جنتل في الدوء ستا فرمع آمين رب العالمين بارك الله لكم في القرآن الرجيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ولكم بروره فرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد والله إلهي الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتعيد القربة وينهى عن الخاشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم ودوه يسجب لكم ولا ذكر الله اكبر الله يا أهل وما تصنعون